بسم اللہ الرحمن الرحیم سوا اور آخری مکتوب بہشت کے بیان میں بھائی شمس الدین معلوم کرو کہ جب اس سرائے یعنی دوزخ کے درد دکھ اور رنج و غم جان چکے تو اس کے مقابلے میں ایک دوسری سرائے یعنی جنت بھی ہے اب اس کی نعمتوں اور خوشیوں پر غور کرو جو شخص ان میں سے کسی ایک سے دور ہوگا لامحالہ دوسری جگہ پہنچے گا پس امید اور خوف دونوں کو اپنے دل میں پیدا کرو دوزخ کی ہولناکیوں کے خیال سے خوف ہوتا ہے اور جنت کی نعمتوں کے خیال سے سے امید پیدا ہوتی ہے تمہارا خوف ملک عظیم پانے کے لئے تیار ہوتا ہے اور تمہاری امید عذاب علیم سے رہائی پانے کے لئے ہوتی ہے پس جب تم چاہو کہ بہشت کے آصاف معلوم کرو تو خدا وند جل ولاک یہ کال مجید میں پڑھو بل من خوف مقام اور رب ہی جنتان اور جو شخص اپنے پروردگار کے حضور میں کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں سورہ رحمان کے آخر تک اور سورہ واقعہ وغیرہ اور جب تم بہشت کی صفتوں اور اس کے حالات جان چکو تو اب ان کی تعداد معلوم کرو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بل من خوف مقام ربی جنت تینی عی جنتینی من فدن اینیتحم و میں فی ہے و جنتینی منظہ بن اے نیت و میں فی ہے و القومی و ربهم إلا رضاء الكبرياء على وجهه في جنة جنات عدن اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو جنتیں ہیں یعنی دو جنتیں چاندی کی ہیں جن کے اندر تمام ساز و سامان چاندی کے ہیں اور دو جنتیں سونے کی ہیں جن کے اندر تمام ساز و سامان سونے کے ہیں اور خداوند رب العالمین اور ان لوگوں کے درمیان جو اپنے پروردگار کو دیکھیں گے سوائے ردائے کبریائی کے اور کوئی پردہ حائل نہ ہوگا یہ بہشت آدن کا ذکر کر ہے بہشت کے دروازوں کو دیکھو وہ تعداد میں بہت ہیں اور ان کا اندازہ اصول طاعت و عبادت کے لحاظ سے مقرر کیا گیا ہے حضرت ابو حرا رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من انفق زوجینی من ماله فی صبیل اللّہ دو من ابواب بل جنتی ابواب فمن كان من اہل صولا دع من باب بولاد ومن كان من أهل السيام دعيا من باب الصيام وهو باب الريان ومن كان من أهل الصدقة دعيا من باب الصدقة ومن كان من أهل الجهاد دعيا من باب الجهاد جو شخص خدا کی راہ میں اپنے مال میں سے دو حصہ مال خیرات کرے گا وہ بہشت کے ایک خاص دروازے سے بلایا جائے گا جنت کے بہت سے دروازے ہیں جو اہل نماز ہوگا وہ باب الصلاد سے اور جو روزے دار ہوگا وہ باب ال سے جس کا نام باب الریان ہے اور جو اہل صدقہ و خیرات ہوگا وہ باب الصدقہ سے اور جو صاحب جہاد ہوگا وہ باب الجہاد سے بلایا جائے گا حضرت امیر المومنین صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آپ نے فرمایا وسیع قلدی نت تقوہ جنتی جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرے وہ گروہ در گروہ جنت کی طرف ہنکائے جائیں گے جب بہشت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کے پاس پہنچیں گے تو ایک درخت دیکھیں گے جس کے تنے سے دو چشمے بہ رہے ہوں گے ایک چشمہ سے ان کو پانی پینے کا حکم دیا جائے گا اور جب وہ اس کا پانی پئیں گے تو ان کے دل کے تمام خوف اور دور ہو جائے گا پھر حکم کے مطابق دوسرے چشمے کے پاس جائیں گے اور اس میں غسل کریں گے تو ان کے چہروں پر نعمت کی تازگی دوڑ جائے گی اور ایسے پاک کو متھر ہو جائیں گے کہ ان کے بال تک کبھی گرد آلود نہ ہوں گے نہ ان کا سر میلا ہوگا نہ بال پریشان ہوں گے ایسا معلوم ہوگا کہ تیل من مل کر سوارے گئے ہیں پھر بہشت داخل ہوں گے ان سے کہا جائے گا سلام علیکم قب تم فتخلو ہے قوالدین تم پر سلامتی ہو کہ تم دنیا میں پاک رہے اب ہمیشہ کے لیے اس میں آ جاؤ پھر بہشت کے غلمان یعنی حسین اور کم سن انہیں دیکھ کر گھیر لیں گے جیسے دنیا کے نوکر اور غلام اپنے مالک کے سفر سے واپس آنے پر گھیر لیتے ہیں اور مبارکباد دیں گے کہ اللہ تعالی نے تمہارے لیے یہ انعام اور اکرام کیے ہیں اور ایسے ایسے سازو سامان بنائے ہیں پھر ان غلاموں میں سے غلام اس شخص کی منصوبہ اور معینہ ہو این سے جا کر کہے گا کہ میں نے فلاں شخص کو اس کا نام جو دنیا میں تھا وہی لے گا دیکھا ہے وہ آ رہا ہے وہ پوچھیں گی کیا تو نے اس کو دیکھا ہے وہ کہے گا ہاں میں نے دیکھا ہے وہ میرے پیچھے ہی آ رہا ہے یہ سن کر وہ خوشی کے مارے آپے سے باہر ہو جائے گی اور دروازے پر آ کر کھڑی ہوگی جب وہ شخص اپنے محل کے سامنے آئے گا اور اس کی بنیاد کو دیکھے گا تو معلوم ہوگا کہ وہ ایک موتی کی چٹان ہے اور اس پر سبز و سرخ زرد رنگ کا محل ہے پسر اٹھا کر اس کی چھت کو دیکھے گا ایسا معلوم ہوگا کہ بجلی کی طرح روشن اور چمکدار ہے لیکن وہ آگ نہ ہوگی اللہ تعالیٰ اس کے دیکھنے کی طاقت عطا فرمائے گا پھر اس کی چمک سے آنکھوں کی روشنی زائل ہو جاتی پھر ادھر ادھر نگاہیں پھیر کر اپنی بیویوں کو دیکھے گا ہر طرف گلاس و سراہیاں رکھی ہوں گی پرتکلف بستر اور تکیے ایک دوسرے کے برابر لگے ہوں گے ہر مقام پر فرش بچھے ہوں گے پھر وہ مسنت پر بیٹھ کر کہے گا الحمد اللذی حدان لہذا وما دیا لولا ان الحمد اللہ اس خداوند کریم کی حمد و ثناء اور شکر جس نے ہم کو یہ راستہ دکھایا اگر وہ ہمیں ہدایت نہ فرماتا تو ہم اس قابل نہ تھے کہ ہدایت پاتے پھر ایک منادی آواز دے گا تم ہمیشہ زندہ رہو اور کبھی تم کو موت نہ آئے یہاں مقیم رہو اور کبھی یہاں سے نہ جاؤ ہمیشہ تندرست رہو اور کبھی بیمار نہ ہو اب بہشت کی کھڑکیوں اور اس کے مختلف درجات کی بلندیوں پر غور کرو جس طرح یہاں لوگوں کے درمیان عبادات اور اخلاق میں فرق ہوتا ہے اسی طرح بہشت میں اس کی مناسبت سے اجر و ثواب میں فرق ہوگا اب اگر تم وہاں بہت اونچا درجہ چاہتے ہو تو کوشش کرو کہ عبادت اور طاعت خداوندی کوئی تم سے سبقت نہ لے جائے اگر کسی کو طاعت و عبادت میں اپنے سے زیادہ دیکھو تو ایسا رشک ہونا چاہیے جیسے تمہارا کوئی دوست یا ہمسایا تمہارے مکان کے سامنے اونچا دروازہ یا تمہارے مکان سے زیادہ بلند مکان بناتا ہے تو تمہیں رشک ہوتا ہے اور اس تمنا میں کہ تمہارا مکان اس سے زیادہ اونچا ہوتا ہے تمہاری زندگی گراں ہو جاتی ہے تمہاری بہتر حالت تو یہ ہے کہ تم بہشت میں اپنی جگہ بناؤ اور یہ گوارہ نہ کرو کہ کوئی جماعت مرتبے میں تم سے آگے بڑھ جائے کیونکہ وہاں کی ایک ایک نعمت ایسی ہے کہ اس کے مقابلے میں دنیا کی کل نعمتیں ہی چھیں حضرت ابو سعید قدری ردی اللہ عن سے روایت ہے کہ حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انَََ اہل الجنتی لا لرون اہل غرفی فہم کم ترون القوا کے بلغ برت فلوفقی من المشرقی بل مغرب یا تفل بین بینہ ہم ساکنان بہشت یقیناً اپنے جھروکوں میں رہنے والوں کو اس طرح دیکھیں گے جیسے تم مشرق و مغرب سے پچھلی رات کے ستاروں کو دیکھتے ہو اور یہ ان کی فضیلت کی وجہ سے ہوگا جو انہوں نے ایک دوسرے کے درمیان حاصل کی ہے صحابہ ردوان اللہ علیہم نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ منزلیں پیغمبروں کے لیے خاص ہیں یا کسی اور کو بھی ملیں گی فرمایا ہاں ولدی نفسی بھی رجمن بلّہ و صدق المرسلین اس خدا کی قسم جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے جو لوگ خدا پر ایمان لائے اور پیغمبروں کی تصدیق کی اور یہ بھی فرمایا ان نہ اہلت درجل اولام کم تر نجم تو فی افقی من تحتهم كما ترون في افق سما و ان ابا بکر عمر ولغا یقیناً بہشت میں اونچے مقام کے رہنے والے اپنے سے نیچے درجے میں رہنے والوں کو اس طرح دیکھیں گے جیسے تم کسی طلوع ہونے والے ستارے کو آسمان کے کسی افق میں دیکھتے ہو اور یقیناً ابو بکر اور عمر انہی لوگوں میں سے ہیں بلکہ ان سے زیادہ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا أُحِدِّثُكُمُ بِعُورَ فِي الْجَنَّتَ کیا میں جنت کے جھرونکوں کی بات تم سے نہ بتاؤں؟ ہم نے کہا ہاں یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر فیدا ہو جائیں فرمایا إن في الجنة غرفا من عصناف الجواهر كله يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرة وفيها من النعيم واللذات والسرر ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر بے شک جنت میں شفاف جواہرات کی قسم کے جھروکوں جھروکے یعنی کمرے ہیں جس کے اندر سے باہر کی تمام چیزیں نظر آتی ہیں اب باہر سے اندر کی تمام چیزیں نظر آتی ہیں اس میں نعمتوں لذتوں اور خوشی و ان بسات کے ایسے ایسے سامان ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ کسی کے دل میں اس کا گمان گزرا ہے ہم نے کہا یا رسول اللہ یہ حجرے کس کے لیے ہیں آپ نے فرمایا لمن افش و ات امام و و سیام و صلی بل و جس نے سلام کو ظاہر کیا لوگوں کو کھانا کھلایا ہمیشہ روزہ رکھا اور راتوں میں نمازیں پڑھیں جبکہ لوگ میٹھی نیند سوتے رہے ہم نے کہا یا رسول اللہ اتنی طاقت کس میں ہے آپ نے فرمایا امتی یوقیق ذلك بس اخبركم عن ذلك من لقى اخاه فسلم عليه فقد افشى سلامه ومن اطعم اهله وعياله من الطعام حتى يثيئهم فقد عتعم التعام ومن صام شهر رمضان ومن كل شهر ثلاثة عيام فقد آدام صيام ومن صلى العشاء الأخيرة وصلى الغدات في الجماعة فقد صلى صل الليلة والناس ينام اليهود والنصارى والمجوس میری امت اس کی طاقت رکھتی ہے اور میں تم کو بتاتا ہوں کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کر سلام کیا یا سلام کا جواب دیا تو بس ضرور اس نے سلام کو ظاہر کیا اور جس نے اپنے اہل و عیال کو شکم سیر کھانا کھلایا اس نے لوگوں کو کھانا کھلایا اور جس نے ماہ رمضان کے روزے اور ہر مہینے میں تین دن کے روزے یعنی ایام بیز چاند کی تیرہویں چودھویں اور پندرہویں تاریخ رکھے تو ضرور اس نے ہمیشہ روزہ رکھا اور جس نے عشاء کی نماز تاخیر سے باجماعت ادا کی اور صبح کی نماز باجماعت پڑھی تو گویا اس نے تمام رات نماز پڑھی جبکہ لوگ یعنی یہود و نصارہ اور مجوس پڑے سوتے رہے اور صحابہ ردوان اللّہ علیہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت و مسہ کے نو قیب فی جنات عدن اور بہشت ادن میں پاکیزہ اور صاف ستھرے مکانات ہیں کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا قصر من لؤلو في ذلك القصر سبعون دارا من ياقوط همرا في كل دار سبعون بيت من زمر خدرائي في كل بيت سبعون صريرا على كل صريري سبعون فراشا من كل لون على كل فراش زوجة من الحواري الحواريين في كل بيت سبعون مائدة على كل مائدة غداته 70 لونا من الطعام ويؤتى المؤمن في كل غدات من القوط وما ياتي على ذلك اجماع بهش من دان دانه مرداریت سے بنا ہوا ایک محل ہے اس محل میں یاقوت سرخ کی بنی ہوئی ستر سرائیں ہیں ہر سرائے میں زمرد سبز کے ستر حجرے ہیں ہر حجرے میں ستر تخت بچھے ہیں ہر تخت پر مختلف رنگ کے ستر فرش پڑے ہیں ہر فرش پر ایک حور بیٹھی ہے نیز ہر سرائے میں ستر دسترخوان ہیں ہر خوان پر ستر رنگ کے کھانے چنے ہوئے ہیں اور ہر صبح مومنوں کو اتنا رسک دیا جائے گا جو سب کے لیے کافی ہوگا اور حضرت ابو عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ہاق الجنتی من منظبن و لبنتن منفت تراب ہے زا ظران وقین ہے مسکن جنت کی دیواریں سونے چاندی کی اینٹوں سے بنی ہوئی ہیں ان میں زعفران کی مٹی اور مش کا گارہ استعمال کیا گیا ہے اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کے کلام میں جو کہا گیا ہے وہ فروشم مرفو آ بین الفرا شعین کما بین سما اب دو بستروں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا جتنا فاصلہ زمین اور آسمان کا ہے اور حضرت زید ارقم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک یہودی حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اے ابو القاسم تم کہتے ہو کہ بہشت میں ساکنانے بہشت کھائیں گے اور پئیں گے یہ شخص اپنے دوستوں سے آکر سے کہہ کر آیا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا اقرار کریں گے تو ہم ان کو شکست دے دیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا و لدی نفسی بھی انہدم لئے قوتن فل رجل امی و المشربی ولجمائے ہاں اس خدائے بزرگ و برتر کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ان میں سے ایک ایک مرد کو سو مردوں کی طاقت دی جائے گی کھانے پینے میں اور جمع میں اس یہودی نے کہا کہ جو شخص کھانا کھاتا پیتا ہے اس کو حاجت بھی ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حاجت مت المسق فائد قد ذمر ان کی رفع حاجت اس طرح ہوگی کہ پسینہ ان کے بدن سے خارج ہوگا جو مشق کی طرح خوشبودار ہوگا ان کا پیٹ ہلکا ہو جایا کرے گا نقل ہے کہ کسی وقت ایک یہودی نے ایک بزرگ سے کہا تمہارے مذہب میں تین مسئلے مشکل نظر آتے ہیں اگر تم ان کے جوابات دو اور مثال سے سمجھا دو تو میں تمہارا دین قبول کر لوں انہوں نے کہا وہ تین مسئلے کیا ہیں اس نے کہا تم کہتے ہو بہشت میں کھائیں گے پییں گے اور بولو براث کی حاجت نہ ہوگی دوسرے یہ کہ تم کہتے ہو کہ بہشت میں ایک ایسا درخت ہے جس کی شاخیں ہر جگہ پہنچی ہوئی ہیں تیسرے یہ کہ تم کہتے ہو کہ جس قدر کھائیں پییں گے وہشت کی نعمتیں کم نہ ہوں گی انہوں نے جواب دیا کہ کھانے پینے میں بول و براز نہ ہونے کی مثال دنیا میں یہ ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں کھاتا پیتا ہے مگر بول و براز کی حاجت نہیں ہوتی اور درخت کی مثال دنیا میں افتاب ہے اگرچہ وہ ایک ہے مگر اس کی کرنیں ساری دنیا میں ہر جگہ موجود رہتی ہیں اور یہ کہ کھانے پینے سے نعمتوں میں کوئی کمی نہیں ہوتی اس کی مثال دنیا میں قرآن پاک ہے کہ سارے دنیا کے مسلمان اسے پڑھتے سنتے اس کے احکام پر عمل کرتے ہیں مگر اس کے نور اور اس کی لذت اور سرور میں کوئی کمی نہیں ہوتی یہ سن کر یہودی فوراً ایمان لے آیا اور مسلمان ہو گیا اور تفسیر میں ہے کہ اگر کوئی ہور دنیا میں اپنا تھوک ڈال دے تو کسی دریا میں کھاری پانی نہ رہ جائے بلکہ سارا سمندر میٹھا ہو جائے اور اگر اندھیری راتوں میں بہشت کے باہر ایک انگلی نکال دے تو رات بھی دن کی طرح روشن ہو جائے عرب سعید قدری رحم اللہ عن سے روایت ہے آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کے کلام میں ہے کا ان نہم الطول كأنهن الياقوت والمرجان غياكب هورين يقوت المرجان كيه أي ينظر وجهها في خضرها أسفى من المرات وإن أدنى لؤلؤة عليها لطضي ما بين المشرق والمغرب وإنه يكون عليها سبعون ثوبا ينفذها بصرة حتى براء يراء مخصقی ہے میں ورازیلک یعنی ان کے چہرے پردوں کے اندر بھی آئینے سے زیادہ صاف اور روشن دکھائی دیں گے ان کے ادنا درجے کے موتی کی چمک سے مغرب و مشرق کے درمیان کی فضا روشن ہو جائے گی اور جبکہ ان کے جسم پر ستر کپڑوں کا لباس ہوگا پھر بھی ان سے نگاہیں پار ہو جائیں گی یہاں تک کہ پنڈلیوں کی ہڈی کا گودا نظر آئے گا اور حضرت انسر د نے روایت کی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما اسرا دخلت الجنة رأيت مردع يسمى لبيده عليه خيام اللؤلوي والزبرجد أخته والياقوت الأحمر يقولنا سلام عليك يا رسول الله فقلت يا جبريل ما هذا النداء فقال هؤلاء الأحمر مقصور مقصورات في الخيام استأذن ربهم في السلام فأذن لهم فيقفنا ويقلنا نحن الراديات فلا نسقط ونهل الخالدات فلا نرتحل وقراء رسول الله عليه وسلم قول الله تعالى هور مقصورات في الخيام جب مجھے معراج کی رات میں سیر کرائی تو میں جنت میں گیا وہاں ایک جگہ دیکھی جسے بی ادہ کہا جاتا ہے وہاں موتیوں سبز زبرجد جد اور سرخ یاقوت کے خیمے نصب تھے آواز آئی السلام علیکم یا رسول اللہ میں نے جبیل سے پوچھا یہ کیسی آواز ہے انہوں نے کہا یہ مقصورات قیام ہیں انہوں نے اپنے پروردگار سے اجازت چاہی کہ آپ کو سلام کریں تو رب العالمین نے ان کو اجازت دے دی پھر وہ کہنے لگیں کہ ہم ایسی خوش رہنے والیاں ہیں کہ ہمیں کبھی غصہ نہیں آتا اور ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں ہم کبھی رحلت نہ کریں گے پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کا یہ کلام حورم مقصورات الفلقیام پڑھا اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالی کے اسقول و از و وہ پاک و صاف بیویاں ہیں کی یہ وضاحت کی ہے کہ وہ حیض بولو براز پسینہ بلغم منی اور بچہ جنے کی آلائشوں سے پاک و صاف ہیں اور امام اوزائی رحمت اللہ علیہ نے اس کلام فی شغل فی کے وہ خوش طبی اور مسرتوں کے مشغلے میں مصروف رہیں گے کے متعلق بیان کیا ہے کہ ان کا شغل تو بس دوشیزاؤں کا انتخاب کرنا ہوگا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بہشت کی کم ترین منزل میں رہنے والے وہ لوگ ہوں گے جن کی خدمت کے لیے ایک ہزار خدمت ہوں گے اور ہر ایک کے سپرد صرف ایک ہی کام ہوگا تاکہ اس پر کوئی بوجھ نہ ہو اور روایت کرتے ہیں کہ حضرت رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے رج من اہل جنتی لیتا ہُر و حوراء اف آف بکر و سمانی اتل آف سی بتن یو آ فقو کل من ہن مقدار عمر في دنیا اہل بہشت میں سے ہر ایک مرد کو پانچ سو حوریں چار ہزار اور آٹھ ہزار دی جائیں گی اور وہ ان میں سے ہر ایک کو اپنی دنیاوی عمر کے برابر وقفے تک اپنی بغل میں رکھے گا یہ بھی منقول ہے کہ بہشت میں ایک بازار ہے جہاں خرید و فروخت نہ ہوگی بس مردوں اور عورتوں کی صورتیں ہوں گی جس کا جی چاہے گا وہ اس دن وہاں جائے گا اور حور ع حاصل کرنے کی جگہ ہے وہ حور ع حاصل کرنے کی جگہ ہے وہ ایسی خوش الہانی سے پکاریں گی کہ کسی مخلوق نے نہ سنی ہوگی اور کہیں گی ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں کبھی نہیں مریں گی ہم ایسی خوش ہم ایسی خوش عیش ہیں کہ کبھی فقیر و مخلص مفلث نہ ہوں گی یعنی ہماری خوش ایشی میں کبھی کمی نہ ہوگی ہم ہمیشہ شاد و خرم رہنے والیاں ہیں کبھی غصہ اور ناراض نہ ہوں گی اور شخص کو مبارک بعد جو ہمارے لیے ہے اور ہم اس کے لیے ہیں ایک روایت میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بہشت میں جائے گا اس کے سرحانے پائنتی دوہوریں بیٹھ کر ایسی خوشلحانی سے نغمہ سرائے کریں گی کہ آدمیوں اور پریوں نے کبھی نہ سنی ہوگی اور وہ شیطانی ساز و نغمے نہ ہوں گے بلکہ خداوند عالم کی حمد و ثناء اور تقدیس ہوگی ایک شخص پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا یا رسول اللہ بہشت میں گھوڑے بھی ہوں گے کیونکہ میں گھوڑوں سے بہت محبت کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احببت تہ لکھا اتیت یا کو اگر تم گھوڑا پسند کرتے ہو تو تمہیں یاقوت سرخ کا گھوڑا دیا جائے گا اب بہش میں جہاں کہیں تم جانا چاہو گے وہاں بہت جلد پہنچا دے گا اور ایک دوسرے آدمی نے کہا مجھے اونٹ پسند ہے بہشت میں اونٹ بھی ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عبداللہ ان ادخلت الجنت فلک فی ہے مشتحت نفسک نفسک وئینک اے خدا کے بندے اگر تو جنت میں داخل کیا گیا تو وہاں جس چیز کی خواہش ہوگی اور جس چیز سے تیری آنکھیں لطف اندوز ہو سکیں گی سب تیرے لیے موجود ہوں گی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہشتی مردوں کے بچے بھی ہوں گے اور جب وہ اولاد کی خواہش کریں گے تو اس استقرار حمل بچے کا پیدا ہونا جوان ہو جانا ایک ساتھ میں سب ہو جائے گا یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب اہل بہشت بہشت میں مقیم ہو جائیں گے تو ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی سے ملنے کی خواہش کرے گا تو ایک کا تخت دوسرے کی طرف روانہ ہوگا اور وہ ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے اور جو جو واقع دنیا میں ان کے ساتھ ہوئے تھے ان کا ذکر کریں گے اور کہیں گے اے بھائی تمہیں وہ دن یاد ہے جب فلاں مجلس میں ہم دونوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذکر و دعا کے ساتھ یاد کیا تھا اس نے ہم کو بخش دیا اور فرمایا اہل الجنت جردن مردن بعدن جایدن مکھولن ابن او صلاث و صلاحثین علا خلق عدم تو لحم زراً اہل بہشت کے بدن اور چہروں پر بال نہ ہوں گے ان کا رنگ سفید سر کے بال گھنگریالے اور آنکھیں سرما آلود ہوں گی اور ان کا سن تینتیس برس کا ہوگا وہ آدم علیہ السلام کی خلقت پر قد و قامت میں ساٹھ گز کے لمبے اور سات گز چوڑے ہوں گے اور تفسیر میں آیا ہے کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح حسین و جمیل ہوں گے وہ اخلاق محمدی سے آراستہ اور حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح خوش آواز ہوں گے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ید قدرت سے پیدا کیا اور توریت اور توریت اپنے یدد قدرت سے لکھا اور بہشت کو اپنے یدے قدرت سے آراستہ کیا پھر اس کو بولنے کا حکم دیا تو اس نے کہا قد افلح المؤمنون بے شک مومنوں نے فلاح و نجات پائی اور جو لوگ بہشت میں جائیں گے ان میں کم ترین مرتبے کا جنتی وہ ہوگا جس کے ملک کی وسعت پانچ سو برس کی راہ ہوگی سونے چاندی کے محل اور موتی کے خیمے ہوں گے ان کی بینائی میں اتنی طاقت عطا کی جائے گی کہ وہ اپنے ملک کی انتہائی دور دراز وسطوں کو اس طرح دیکھیں گے جسے قریب سے دیکھتے ہیں ہر صبح اور ہر شام ان کے سامنے ستر ہزار سونے کے پیالے لائے جائیں گے ہر پیالے کا رنگ دوسرے پیالے سے جدا ہوگا ہر پیالے کی نعمت دوسرے پیالے سے مختلف ہوگی اول و آخر ہر کھانے کا مزہ یکساں مرہوب ہوگا اب بہشت میں ایک یاقوت اتنا بڑا ہے کہ اس میں ستر ہزار سرائیں ہیں اور سرائے میں ستر ہزار مکان ہیں جن کی دیواروں میں کہیں رکھنا یا سوراخ نہیں ہے حضرت ابو رضی اللہ نے فرمایا کہ بہشت میں ایک حور ہے جس کا نام آئینہ ہے اس کے دائیں بائیں ستر ہزار باندیاں ہیں وہ کہے گی کہاں ہیں وہ لوگ جو امر معروف یعنی نیکی کا حکم اور نہیں منکر یعنی بدی سے ممانعت کرتے تھے اے بھائی یہ باتیں ہمارے تمہارے لائق ہیں جو تم نے سنی اور یہ ہمارے اور تمہارے حوصلے کی قوت تھی جو بیان کی گئی لیکن بھلا وہ مرتبہ کہاں لیکن پھر بھی ہم نا امید نہیں ہیں اللہ تعالی چاہے تو یہ مرتبہ بھی عنایت کرے گا اور وہ مرتبہ صدیقوں کا مطلوب اور دل اور ولیوں اور پیغمبروں کا مقصود ہے صلوات اللہ علیہم اجمعین اب جانو کہ اللہ تعالی نے فرمایا لدین احسن الحسن و ان لوگوں کے لیے جنہوں نے خوبی کے ساتھ نیکیاں انجام دیں اجر اور زیادہ ہے یہ خداوند رب العزت کا دیدار ہے اور یہ اتنی بڑی لذت ہے کہ بہشت کی تمام لذتیں کہ بہشت کی تمام لذتیں فراموش ہو جاتی ہیں حضرت جریر عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے اور وہ چاند کی چودہویں رات تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کم رب کم کم ترونا ہے دل بے شک تم اپنے پروردگار کو اس طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو بے حجاب نقل ہے کہ جب اہل بہشت بہشت میں اور اہل دوزخ دوزخ میں جا چکیں گے تو ایک منادی پکار کر کہے گا اے بہشت والو تم سے اللہ تعالی نے ایک وعدہ کیا تھا وہ کہیں گے خدا کیا تو نے ہمارے سفید چہرے سفید نہیں کر دیے ہیں وہ کہے گا ابھی وہ وعدہ باقی ہے وہ کہیں گے بار لہٰ کیا نے ہمیں دوزخ سے بچا کر بہش نہیں عطا فرمائی وہ کہے گا مگر وہ وعدہ بھی باقی ہے وہ کہیں گے کیا کہ تو نے ہمارے نامہ امال ہمارے داہنے ہاتھ میں نہیں دیے ہاں وہ ابھی وہ باقی ہے اور وہ ہمارا دیدار ہے تو پر تمام پردے اٹھا دیے جائیں گے اور وہ لوگ اپنے پروردگار کو دیکھیں گے لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کسی عمل کا بدلا نہیں ہے بلکہ محض اس کا فضل و کرم ہے جس طرح دنیا میں ایمان کی توفیق اور معرفت اس نے اپنے فضل خاص سے عنایت فرمائی ہے اسی پر اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے اور حدیث میں وارد ہے کہ خداوند تعالی نے حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خاص قبہ ایک دانہ مرداری سے بنایا ہے جس کے چار ہزار دروازے ہیں ہر دروازے کی کشادگی پانچ سو برس کی راہ ہے اور ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک کا فاصلہ بھی پانچ سو برس کی راہ ہے اس کبہ میں ایک دسترخوان بچھا ہوا ہے جہاں تمام اہل بہشت بلائے جائیں گے اور سب ایک ہی دسترخوان پر بیٹھیں گے جبریل و میکائل آج آسمان کے تمام فرشتوں کو حکم ہوگا کہ دسترخوان کے چاروں طرف کھڑے ہوں اور خدمت کریں مومن اس دسترخوان پر تیس لاکھ برس تک کھانا کھاتے رہیں گے جب کھانے سے فارغ ہوں گے تو مشق سے سر بمہر کی ہوئی شراب کی بوتلیں لائی جائیں گی جیسا کہ فرمایا ہے بتم ہو اس کی مہریں مشک سے لگی ہوں گی اس مہر پر لکھا ہوگا حید شرابر رب ہی توہر لی, لی اب دن توہر یہ پاک شراب پاک پروردگار کی طرف سے پاک بندوں کے لیے ہے ہر ایک اپنا اپنا پیالہ اٹھا لے گا اور شراب پیے گا جب شراب پینے سے فارغ ہوں گے تو تمام پردے اٹھا دیے جائیں گے تاکہ خداوند وند از کا دیدار کریں بعض حدیث میں ہے کہ جب بہشتی بہشت میں مقیم ہو جائیں گے تو عرش اعظم کے نیچے سے ایک ہوا چلنے لگے گی اس کا نام باد لطافت ہے اس سے بہشت کے درختوں کی پتیاں ہلنے لگیں گی جب ایک پتا دوسرے پتے سے ٹکرائے گا تو اس سے پاکیزہ نغمے کی آواز پیدا ہوگی اور بہشت کے کنگرے صدائے بازگشت پیدا کریں گے بہشت کی زنجیریں ہلنے لگیں گی اور ایسی آواز سما خوش آ ہنگی کے ساتھ پیدا ہوگی کہ مومنین اسے سن کر وجد میں آ جائیں گے اللہ رب العزت ان کی آنکھوں سے پردے اٹھا دے گا اور فرمائے گا ہے ان در رب کم فن ضرو السلام علیہم تب تم تب تم فتخلو ہے قوالدین او میں تمہارا پروردگار ہوں مجھے دیکھو تم پر سلامتی ہو تم پاک و صاف کیے گئے ہو اب اس جگہ ہمیشہ ہمیشہ رہو اور اس وہ ثقا ہوں رب ہوں شرابا تحورا اور ان کا پروردگار ان کو اپنے ہاتھ سے شراب تہور پلائے گا کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ میں خود پلاؤں گا کسی دوسرے کی معرفت نہ بھیجوں گا کیونکہ اگر کسی دوسرے کے ہاتھ سے شراب ملے گی تو تم اس کو دیکھو گے میں خود اس لیے دوں گا کہ تم مجھ کو دیکھو یہ بھی کہا گیا ہے کہ نیک لوگ باغ بہشت میں ہرے بھرے درختوں کے سائے میں حور و غلمان کے ساتھ بہشتی نعمتوں کا لطف اٹھائیں گے لیکن مقربان خاص اللہ رب العزت کے دربار میں ہمہ وقت متکف رہیں گے اور اس لطف قرب خداوندی کے مقابلے میں بہشت کی جملہ نعمتوں کو ذرے سے بھی زیادہ حقیر جانیں گے ابرار کی جماعت تو شکم سیری اور خواہش جنسی اور نفسانی لذتوں کی تکمیل میں مشغول رہے گی مگر حضرت رب العزت کی مجلس قرب میں بیٹھنے والا ایک دوسرا ہی گروہ ہوگا اور حضرت خواجہ حسن بصری ردی اللہ عنہ سے ایک نقل روایت ہے کہ آپ نے فرمایا بیہ اہل الجنتی اطلع عزلہ الرب جل ف۔ یتی ہوں نہ بین جلالی و جمالحی بینی میں الفی عمن عذ نظر الل جمالی تیبو و اض نظر الل جلالی زیبو جب اہل بہشت بحشت میں ہوں گے تو اللہ جلا جلال ہُو پر تجلی فرمائے گا تو وہ جلال اور جمال کے درمیان آٹھ لاکھ برس تک استجاب و حیرت میں پڑے رہ جائیں گے کیونکہ جب اس کے جمال کا نظارہ کریں گے تو خوش و خرم ہو جائیں گے اور جب اس کے جلال کو دیکھیں گے تو پگھل جائیں گے پگھلنے کے معنی یہاں اپنے آپ سے بے خود ہو جانے کے ہیں یعنی جو کچھ لذتیں تعام و شراب اور شہوت حور و قصور اور اشجار و انہار کی خوشیاں ہوں گی ان میں ذرہ برابر بھی باقی نہ رہ جائیں گی اور بعض حدیثوں میں وارد ہے کہ جب مومنین بہشت میں آئیں گے اور قیام کریں گے تو فرما آئے گا تو فرمان آئے گا تمن واحد اپنے بزرگ و برتر پروردگار واحد سے آرزو کرو لیکن وہ نہ جانیں گے کہ کیا آرزو کریں تو اپنے عالموں کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ جب ہمیں دنیا میں کوئی مشکل پیش آتی تھی ہم آپ کے پاس آ کر پوچھ لیتے تھے اب ہمیں حکم ہوا ہے کہ ہم آرزو کریں اب آپ بتائیے کہ ہم کیا آرزو کریں علماء جواب دیں گے کہ خدا عزوجل از کے دیدار کی آرزو کرو اور حدیث میں ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بندوں کو خدا رب العزت کا دیدار کب کب ہوگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن ہم میں عنظر الا رب ہی فر شہری مرتن و من ہم میں عن جم آتے مرتن و منهم من ہم میں بک رتوں ان میں سے کوئی ایسا ہوگا جو ایک مہینے میں ایک مرتبہ اپنے پروردگار کو دیکھے گا کوئی ایسا ہوگا جو جمع کے دن ایک مرتبہ دیکھے گا اور کوئی ایسا ہوگا جو صبح اور شام برابر اپنے پروردگار کو دیکھتا رہے گا رزقنا اللہ بدل ہی و کرم ہی نلمناتی بے ام بيائه باولياءه وصلى الله على محمد وآله واصحابه وعلى جميع الانبياء والمرسلين وعلى ملائكته عباده الصالحين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اور جملہ مومنین اور مومنات کو اس نعمت عظما کی روزی اور حصہ عنایت فرما اپنے انبیاء اور اولیاء کی حرمت کے وسیلے اور واسطے سے اور اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل و اصحاب اور تمام پیغمبروں اور رسولوں اور فرشتوں اور اپنے تمام نیک بندوں پر درود و سلام اور رحمت نازل فرما اور ہمیں کوئی توانائی اور طاقت نہیں اور ہمیں کوئی توانائی اور طاقت نہیں سوائے خداوند علی و عظیم کے وسلام اور یہاں کتاب مکتوبات صدی کے اردو ترجمے کا خاتمہ ہوتا ہے الحمد رب العالمین وسلاۃ وسلام و اشرف الانبیاء والمرسلین